أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فکون فال قلبا نتکاز آٹھویں پارے میں سورت الانعام ہے اور نصف کے بعد سورت العراف شروع ہوتا ہے سورت الانعام میں اللہ تعالی نے اپنے توحید کے دلائل ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالی وحدہو لا شریک ہے اور اس ساری کائنات کو اس ساری دنیا کو اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے اور اکیلے اللہ نے بنایا ہے اور اکیلے اللہ ہی اس ساری دنیا کو چلاتے ہیں لہذا ہماری ساری توقعات اور ہماری ساری وابستگیاں وہ صرف اللہ تعالی سے ہونی چاہیے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت دلائل ذکر کیے ہیں اللہ تعالی نے اپنی توحید پر بڑے پیارے دلائل ذکر کیے ہیں ساتویں پارے کے جو آخری دو رکو ہے ان میں اللہ تعالی نے دلائل ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کو پہچاننا ہے اور دیکھنا ہے تو دیکھو ان اللہ فالک الحق بھی ون نوا زمین کے اندر میں جو بیج ہوتا ہے اس بیج کو کون پھاڑتا ہے اور اس سے کمپل کون نکالتا ہے اور زمین کے اندر میں جو گٹلی ہوتی ہے اس گٹلی کے اندر سے کون کوم को کو نکالتا ہے پودے کو زمین کے اوپر لاتا ہے اس کے اندر پھل پیدا کرتا ہے اس کے اندر है پیدا کرتا ہے یہ کون ہے اس پہ غور کرو ہے اس کائنات میں اس آسمان اور زمین میں کوئی ایسا جو اس گٹلی کو زمین کے اندر کی بیج میں تصرف کرنے والا ہو اسے پھاڑنے والا ہو اس کے اندر سے سبزہ نکالنے والا ہو اس کے اندر سے پودے کو نکالنے والا ہو اس پودے کو بڑھانے والا ہو اس کے اندر پھل پیدا کرنے والا ہو اس میں مٹھاس پیدا کرنے والا ہو اس کے علاوہ ہے کوئی انہ الحق اللہ تعالی ہی دانے کو پھاڑنے والا ہے گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے یہی تو اللہ ہے جو اس مٹی کے نیچے جہاں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا اس میں اللہ کا نظام چل رہا ہے اس مٹی تلے اللہ کی قدرت اپنے نظام کو چلا رہی ہے یہ خرج من میت وہ مخرج المیت من الحی وہ اللہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے انڈا ہے اس سے زندہ چوزہ نکلتا ہے زندہ مرغی ہے اس سے اللہ تعالیٰ انڈا پیدا فرماتے ہیں اللہ یہی تو اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی قدرتوں والا تو اللہ ہے یہی تو اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے فہن نا کو تم کہاں بھٹک رہے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے اور کسی اور کو راضی کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کی زندہ ذات ایسی زبردست قدرت والی ذات کو چھوڑ کر تم کسی اور کے پیچھے پڑ گئے فالق السب ایک ایک دلیل اتنی زبردست فالق ال صبح کی روشنی کو نکالنے والا رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی کو نکالنے والا یہ کون ہے اندھیری رات سے دن کی روشنیاں پھوٹتی ہے یہ کہاں سے نکلتی ہے یہ کون ہے جو اس تاریکی سے روشنی کو نکالتا ہے اس روشنی میں تاریکی کو لے آتا ہے سردی لے آتا ہے گرمی لے آتا ہے یہ کون ہے فالق الاسباح جعل اللیل سکنا رات کو آرام کے لیے بنایا ہر چیز کو سلا دیا یہ درندے یہ پرندے یہ حیوانات یہ چرند جن میں عقل نہیں جن میں شعور نہیں ان کو بھی اندھیرے میں سلا دیا تاکہ میرا بندہ انسان میرا خلیفہ آرام کرے اللیل سکنا شمسا و القمر عثبانہ چاند اپنے زاویوں پہ چل رہے اپنے مناظر پہ چل رہے کا تقدیر العزیز العلیم یہ سب اس زبردست غالب اور علم رکھنے والے اللہ کا نظام ہے کیسا مستحکم چل رہا اللہ تعالی اپنے توحید کے دلائل دیتے ہیں اپنی قدرت کے دلائل دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالی انجن ما آسمان سے بادلوں سے پانی اتارتا ہے زمین سے سبزہ نکالتا ہے خذرا نخرج جو من و حب کے دانے ایک دوسرے پر تہبتے بتح و جنات من عناب انگوروں کے باغات زیتون کے باغات انگور کے انار کے باغات مشتبہ غیر و اس میں بھی ہر پھل میں انوا انگور انگور میں پھر اپنے انواع ہے انار انار میں اپنے انواع ہے کھجور کھجور میں اپنے انواع ہے اس ایک قسم کے اندر کئی کئی اقسام مشتبہ غیر امتابی ملتے جلتے بھی ہے یعنی ایک طرح کے رنگ والے الگ الگ رنگ والے ایک ذائقے والے الگ الگ ذائقے والے ایک ہی قسم ہے تو سب کا ذائقہ ایک ہی طرح دوسری قسم ہے تو ذائقہ دوسری طرح اللہ تعالی فرمت یہ سب کون کر رہا ہے ان ضرور ادا سبری ادا اسمرا وی دیکھو دیکھو ان درختوں کو دیکھو ان باغات کو جب اس میں پھل آتا ہے اور جب یہ پھل پکنے لگتا ہے یہ پھل آتا کہاں سے ہے اس پھل کو کون ان درختوں میں لگاتا ہے اور کون ان کو پکاتا ہے اور کون ان میں لزت اور ذائقے کو ڈالتا ہے ان ضرور اللہ کہتے دیکھو انظرو دیکھو غور کرو سوچو اذا اسمر جب درخت پھلدار ہو جاتا ہے جب اس پر پھل لگتا ہے ایک ایک درخت پر منو پھل اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں اور پھر وہی اور جب وہ پکنے جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے پکانے کے مراحل پہ آتا ہے اس پھل کو پکاتا ہے اس میں ذائقہ ڈالتا ہے ہر ایک کا ذائقہ الگ کھجور کا ذائقہ الگ انگور کا ذائقہ الگ انار کا ذائقہ الگ آم کا ذائقہ کیا کیا ذائقے ظالق ملا یہی تو اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری قدرت کو دیکھو ایک ایک درخت میں نظر آئے درخت کے ایک ایک پتے میں نظر آئے ایک ایک پھل میں نظر آئے اس کے آنے اور اس کے پکنے میں نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست قدرت ہے؟ یہ تو اللہ تعالی نے چند چیزیں ذکر کر دی آگے اللہ تعالی فرماتے خالق کل شعیق خالق کل شعی یہ تو چند چیزیں ایسے ہی گنوا دی جو نظر آ رہی ہے بقیہ تو وہ خالق و کل شعی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تخلیق خالق کل شعی ہر چیز کو اللہ نے بنایا یہ تو چند مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی بگیت کائنات کا ہر ذرہ ہر پتا ہر ہر چیز اللہ کے امر کے محتاج اور یہ تمام کائنات اللہ کی تخلیق اللہ کی صنعت ہے سن اللہ اللذی اتقن کل لذیذ یہ اللہ کی صنعت ہے دنیا میں صنعتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی صنعت ہے یہ کائنات اور کیسی مضبوط صنعت ہے اللہ کی جب اس ساری کائنات کا خالق اللہ ہے تو پھر کیا کرو فاگود اس اللہ کی عبادت کرو اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے پھر عبادت سے مراد اطاعت ہے فرما برداری ہے پھر اطاعت صرف اللہ کی ہوگی اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی وما خلق الجن وال انس اللہ یاگود انسانوں کو جنات کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ تعالی کی ابدیت کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اپنی زندگی کو ہم اللہ کی شریعت کے تابع کر دیں اس میں فنا کر دے بس ابراہیم علیہ اسلاتو اسلام سے نا اسلم جھک جاؤ یعنی جو ہم کہے بس وہی ہوگا تو ابراہیم علیہ سلاد والسلام نے کہا اسلم تو رب العالمین رب العالمین کے سامنے جھک گیا جو اللہ کہے گا وہ ہوگا جس سے اللہ منع کریں گے وہ نہیں ہوگا عبادت اس کا نام ہے کہ جو میرا اللہ کہے گا وہ ہوگا جس سے میرا اللہ منع کرے گا وہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ یہ دلائل دیتے ہیں تو عید کی اور پھر اللہ تعالی خود فرماتے ہیں قدجا میرے رب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلائل آ چکے بسا بسائر جمع بصیرت کی ہے وہ دلیل جو انسان کے دل کو مطمئن کر دے اللہ تعالیٰ بنواتے تمہارے پاس ایسے دلائل آگ چکے ہیں کہ جو تمہارے دل کو روشن کر رہے کہ واقعی اس کائنات کا خالق اللہ ہے واقعی ان درختوں کو دیکھو ان پودوں کو دیکھو ان بیجوں کو دیکھو ان پھلوں کو دیکھو اے ان فضاؤں کو دیکھو ان بادلوں کو دیکھو بارش کے قطروں کو دیکھو دن کو دیکھو رات کو دیکھو یہ سب تو اللہ کے امر سے ہو رہا ہے ہے کوئی جس کا اختیار ہو دن رات پہ سردی گرمی پہ پھل اور سبزی کے اگانے پر بارش کے برسانے پر ہے کوئی اللہ تعالی کے سوا جس کا اختیار ہو اس کائنات میں کوئی ہے کہ جو ایک دن بارش برسا کے دکھا دے کہ بھی ایک دن سال میں 365 دن میں ایک دن میرے پاس ہے میں بارش برسا سکتا ہوں 365 دن میں ایک دن میرے پاس ہے کہ میں رات کو روک دوں گا رات نہیں آ سکے گی سردی کو روک دوں گا نہیں جا سکے گی کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کسی کوئی پجا کم بسائر رب ایسے دلائل آ گئے اللہ تعالیٰ فرماتے جو تمہارے دلوں کو روشن کر دیتے فمن اب سر فلی نفسی اب جس نے ان دلائل سے روشنی حاصل کی فلی ہی اس کا فائدہ اس کو من آدمی اور جو اس کے باوجود اندھا بن گیا ٹھیک ہے بس نفس کا غلام بن گیا ان دلائل کے باوجود اللہ کی اقدیت میں نہیں آتا اللہ کی اطاعت نہیں اختیار کرتا نفس کا غلام بن جاتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے شوگر کی مریض کو پتا ہو کہ میرا ہاتھ کٹے گا لیکن کہتے ہیں میں نے میٹھا کھانا ہے کھا لو بھائی مر جاؤ کہتے ہیں نہ کھاؤ مر جاؤ ٹھیک ہے بھائی ہاتھ کٹانے میں تیار ہے کھاؤ پاؤں کٹانے میں تیار ہو کھاؤ آنکھ ضائع کرنے پہ تیار ہو کھاؤ کھاؤ میٹھا دبا کے کھاؤ نفس کے غلام بن گئے ٹھیک ہے اور جو رکے گا اس کو فائدہ ہوگا نقصان دہ چیز سے بچے گا اس کو فائدہ ہوگا نقصان چیز کے پیچھے جائے گا اس کو نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کو روشن کرنے والے دلائل ہم نے بتائے ہیں اب جس نے روشنی حاصل کی اس سے فائدہ ہوگا من امی یا اور جو ان دلائل کے باوجود اندر بن جائے نقصان اس کو ہوگا کدانی کنسر آیا اس طرح ہم آئے تھے پھیر, پھیر کے بتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما پھیر, پھیر کے یہ دلائل سناتے ہیں بتلاتے ہیں تاکہ انسان ان دلائل سے فائدہ حاصل کرے اور ان دلائل میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ کی قدرت کو پہچان لے اور اپنی زندگی صحیح گزارے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے سورت الانعام کے آخیر میں تین بڑے خوبصورت اعلان کیے ہیں درمیان میں بھی شرک کا رد ہے کافی جگہ پر اخیر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے تین اعلانات کیے ہیں سب سے پہلا اعلان منجا ابل حسن تفلو امسا لہا منجا اب صحیح تھی فلا یوجز و حملہ کہ دیکھو توحید اور ایمان بہت بڑی رحمت اس ایمان کے نتیجے میں اس افدیت کی نتیجے میں اللہ تعالی کی اطاعت کو اپنانے کے نتیجے میں مومن دنیا میں جو بھی نیکی کرے گا اللہ تعالی کم سے کم اس کو دس گنا ادر دے گا اب یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی مہربانی کہ اگر ہم نے بیس رکعت تراوی پڑی چار رکعت فرض پڑے دو سنتیں پڑی تین وطر پڑے کتنے ہو گئی انہیں تیس ہو گئی اور انتیس رکاط کو دس میں جمع کرے کتنے ہوں گے دو سو نوے یہ کم سے کم ہے پڑھے ہم نے انتیس رکعت اللہ تعالی کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے لیکن اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اجر کتنا ملے گا دو سو نوے رکعت کا اب آپ اندازہ کریں کہ ہم نے انتیس رکعات پڑھے لیکن اگر ہمیں دو سو نوے رکاط کا مل رہا ہے روزانہ کتنا زبردست کمائی کا زمانہ یہ تو کم سے کم ہے یہ تو کم سے کم ہے کسی کو بیس گنا ہوگا اخلاص کی وجہ سے تو اس کا پتہ نہیں چھ سو ہو گیا کسی کو آٹھ سو کسی کو ہزار کسی کو پندرہ ہزار کسی کو بیس ہزار کسی کو کتنا اللہ تعالیٰ ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے نیکی کی کتنی قدر اللہ تعالیٰ کرتے ہے دنیا میں کوئی ایسا مالک دنیا میں کوئی ایسا مالک ہے کہ جو اپنے ملازم سے کہے کہ جناب تنخواہ تو دس ہزار ہے لیکن ملے گی ایک لاکھ دس گنا ملے گی عمر بھائی ایسا ہے کوئی نہیں پاکستان میں بھی نہیں ہے باہر بھی نہیں ہے یعنی پوری دنیا میں کہیں ایسا مالک نہیں ہے جو تنخواہ دس گناہ بڑھا کر دے اور شاید بیگم کو بھی دس گنا بڑھا کے نہ دے یا کوئی ایسا شوہر بھی نہیں ہوگا بیگم دس ہزار مانگے اور اگلا کہ دس ہزار اللہ کا چیک لے لا کبھی ہوا محمود بھائی بیگم نے ہزار مانگا آپ نے دس ہزار دے دیا آپ تو ہزار میں بھی دو چار سو کاٹنے کے چکر میں ہوتے نا یہ ہزار کیا کریں گی چھ سو میں کام ہو جائے گا تو نہ کوئی ایسا مالک نہ کوئی ایسا شوہر نہ کوئی ایسا ابا نہ کوئی ایسا دوست یعنی دنیا میں کوئی ایسا نہیں مل سکتا جو ایک پر دس گنا دے یہ وہ اللہ ہے ایمان کی برکت میں مومن کو کم سے کم دس گنا دیتا ہے یہ تو ادنا ہے یہاں سے تو اس رب کی رحمانیت شروع ہوتی ہے کہ اگر نے ایک رکعت پڑے دس کا اجر ایک روپیہ دیے دس روپے کا اجر ایک سبحان اللہ پڑا دس کا اجر ایک روزہ رکھا دس روزوں کا اجر ہر چیز یہ تو آواز ہے وہ رب کتنا مہربان ہے اگر میں پھر اس رب کی تاط نہ کروں اور اس کی عبادت نہ کروں تو نقصان کس کا ہے جس نے بیس رکعت تراوی نہیں پڑھی جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی جس نے یہ 29 رکعت نہیں پڑھے تو دو سو نبے رکاج سے محروم ہو گیا ادھر سے نقصان کس کا ہوا اس کا ہوا جس نے روزہ نہیں رکھا نقصان کس کا ہوا, اس کا ہوا. جس نے نماز نہیں پڑھی نقصان اس کا اچھا یہ تو اوہ یہ تو عام حساب ہے بھائی رمضان میں تو 70 گنا ہے یہ تو ہم بھول ہی گئے یہ تو عام دنوں کا حساب ہے ان دنوں میں تو اللہ تعالیٰ عیدیاں بانٹ رہے ہیں یہ تو وی آئی پی زمانہ ہے یہ مہینہ تو وی آئی پی ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نفل فرض کے برابر فرش ستر فرضوں کے برابر تو عمر بھائی یہ تو حساب پھر کہیں اور چلا گیا یہ دو سو نوے والا ختم ہو گیا جی ہاں نکالنا پڑے گا کہتے اب تو حساب کرنا پڑے گا تو اس اللہ کی مہربانی کتنا وہ اللہ یعنی ہمیں دینے کے لیے وہ اللہ اعمال کے ذریعے سے اپنی رحمتوں کو لٹا رہا ہے لینو میری رحمتوں کو میری برکتوں کو یہ اللہ تعالی توحید کے نتیجے میں پہلا اعلان کیا کہ میرے پاس نیکی لے کے آو گے دس گنان اجر ملے گا لیکن یہ کہہ دیا منجا ابل حسنا نیکی لے کے آو گے دیکھی, کرنے کی بات نہیں لے کے آؤ گے یعنی یہ جو دنیا میں ہم نے نماز پڑھ لی اب اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو اس وقت تک پہنچا لے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں پہنچے یہ ہمارے ساتھ ہے شیطان بڑا بھائی ادھر نماز پڑھی ادھر غیبت کرا دے گا ادھر کسی کا حق جو ہے ہم سے, آ, کسی کے پیسے کھا لیے کسی کے جناب سب برابر ہو گئے چل بھائی وہاں گئے تو ہم نے کہا ہم نے تو اتنی نیکیاں کی تھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں تھی لانے کی بات تھی نیکیاں لائے ہو دکاندار کے پاس پیسے لے جاؤ گے تو قرضہ ختم ہوگا اگر دکاندار سے ہم کہیں جی تنخواہ تو ملی تھی لیکن راستے میں جناب وہ تو چور نے میری جیب کاٹ دی گاڑی میں تو اب آپ ڈلیٹ کر دو پیسے میں تو لے چکا وہ کہا بھائی میں کیسے کروں تنخواہ آپ کی چور نے جیب آپ کا کاٹا مجھے تو آپ پیسے دیں گے تو میں مٹاؤں گا نا کھاتا ختم کروں گا ویسے تو کھاتا ختم نہیں ہوگا تو نیکیاں کرنا ایک کمال لیکن اس سے بڑا کمال کیا ہے نیکیوں کی حفاظت پیسے کمانا دنیا میں بہت سارے لوگ پیسے کماتے ہیں لیکن بہت سارے اڑا دیتے ضائع کر دیتے پیسہ کمانا ایک الگ فن ہے اس کی حفاظت اور اس کو محفوظ رکھنا ایک الگ فن ہے ایسی نیکی کرنا ایک کمال ہے لیکن نیکی کی حفاظت اس سے بڑا کمال ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا من جاء ہسنا جو نیکی لے کے آئے گا میرے پاس تو اس کو اجر دوں گا اللہ نہ کرے میں نے نیکیاں کی لیکن سب ختم ہوگی پھر کیا ہوگا اس لیے نیکیاں کرنے کے بعد اس بات کا خیال کہ میری نیکیاں برباد نہ ہو جائے اور نیکیاں برباد ہوتی کس سے حقوق العباد میں کوتاحی سے ادھر تو نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں سبقے دے رہے افطار کروا رہے فلاں کروا رہے ادھر جناب کسی کا پیسہ روک دیا کسی سے جھگڑا کر دیا کسی کی غیبت کر دی کسی کی چغلی کر دی ہے یہ, یہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ادھر نیکیاں جمع ہو رہی ادھر حقوق و میں کوتاہیاں جمع ہو رہی ادھر اللہ کے بارگاہ میں پہنچے لوگ پہنچ گئے نیکیاں تقسیم ہوتے ہوتے سب ختم اس لیے نیکیاں اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے پاس لے کے آؤ یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا حقوق العباد کی کوتا سے بچے کہ میرے ذمے کسی انسان کا حق نہ ہو ورنہ میری لیگیاں برباد ہو جائے گی پہلا اعلان دوسرا اعلان ان نسلاتی و نسر کی مہیا لب العالمین لا شریقلا دوسرا اعلان مومن ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے کہا کہ میری نمازیں میری قربانیاں اور کیا نماز کی بات کرتے ہو کیا قربانی کی بات کرتے ہو میرا مرنا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے یہ مومن کی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا کہ مومن کی نمازیں مومن کی قربانیاں مومن کے صدقے مومن کے خیرات مومن کی زکات مومن کے روزے مومن کے حج مومن کے عمرے اور کیا حج عمرے روزے نماز کی بات کرتے ہو مرنا جینا سب اللہ رب ال کے لیے بس میرا جینا اللہ کے لیے میرا مرنا اللہ کے لیے میری عبادت اللہ کے لیے میرا کاروبار اللہ کے لیے میری معاشرت اللہ کے لیے میرا اخلاق اللہ کے لیے نماز اللہ کے لیے تو رشتہ داری بھی ماں باپ کا خیال بھی اللہ کے لیے بیوی بچوں کا خیال بھی اللہ کے لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی نماز اللہ کے لیے روزہ اللہ کے لیے تو ماں باپ کی خدمت بھی اللہ کے لیے رشتے داروں کی سلا رحمی بھی اللہ کے لیے تو جب سلا رحمی اللہ کے لیے تو کاروبار بھی اللہ کے لیے وہاں بھی اللہ ہوگا یہ دیکھا نہیں, نہیں کاروبار تو میرے لیے اس میں اللہ کا کیا کام ہے جس اللہ کا نماز سے تعلق جس اللہ کا رشتے داری سے تعلق اس اللہ کا میرے کاروبار سے بھی لہذا نماز میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا کاروبار بھی اپنی مرضی سے کہ بھائی چلو میں شراب کی دکان کھول چلو جناب میں سودی ادارہ کھول دیتا ہوں چلو جناب میں جو ہے وہ سود پہ رقم دینا شروع کر دیتا ہوں نہیں میں نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا تو میں معاملات بھی اپنی مرضی سے اور میں رشتہ داری بھی اپنی مرضی سے اور میں اخلاق ساری چیزیں میرا مرنا جینا یعنی میری ہر چیز اللہ کے لیے ایمان کا تقاضا ہے نماز بھی اللہ کے لیے رشتے داری بھی اللہ کے لیے اور سل رحمی بھی اللہ کے لیے اور میری محنت اور میرا کاروبار اور میری تجارت و زراعت و صنعت و حرفت و ملازمت جو بھی ہے وہ بھی لہٰذا اگر میرا مالک کہے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو میں اس کے پاس کام نہیں کروں گا کہ میں آپ کا کام کروں نا نماز میں آپ کیسے روک سکتے اگر میرا مالک کہے گا جی ادا رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو میں اس ادارے میں کام نہیں کرو اس لیے کہ ملازمت بھی اللہ کے لیے نماز اللہ کے لیے ملازمت بھی اللہ کے لیے تجارت بھی اللہ کے لیے ان نسلاتی و نسخی و مہیا مرنا جینا سب اللہ کے لیے یہ دوسرا اعلان کروایا کہ ایمان کے نتیجے میں مومن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اور تیسرا اعلان یہ دوسرے ہی اعلان کی تشریح ہے قل وَهُوَ رب شی <شَيْء> کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق جوڑوں جبکہ وہ سب کا رب ہے یعنی میں سب سے ہٹ کے ایک اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہوں میری زندگی کا مقصد میرے اللہ کو راضی کرنا ہے میری زندگی کا مقصد میرے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ میرے نمازوں سے بھی میرے عبادات سے بھی میرے کاروبار سے بھی میرے پڑوس سے بھی میری رشتے داری سے بھی میرے ہر ہر عمل سے میرا مقصد کیا ہے کہ میں اپنے اللہ کو تو یہ تین اعلانات سورت النعام کے اخیر میں اللہ تعالی نے کروائے کہ دیکھو ایمان کے نتیجے میں مومن کا ہر عمل کتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ ایک عمل پر دس گنا اجر اور ایمان کے بغیر اگر کوئی نیکی کرے گا ایک گنا اجر بھی نہیں ملے کافر بھی دنیا میں اچھائیاں کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں علاج کرواتے ہیں راستے بنواتے ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں ان کو جو کچھ ملنا ہے دنیا میں ملے گا آخرت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کچھ نہیں ملے گا مومن کو اس کے عمل کے نتیجے میں نہ صرف ملے گا بلکہ دس گنا سے شروع ہوگا آگے اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہے رب کا و بندے کا معاملہ کتنا اللہ دیتا اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ مومن کی زندگی کا ہر عمل صبح شام دن رات مرنا جینا جو کچھ کرتا ہے سب کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور تیسرا اعلان کہ زندگی کا مقصد مولا کو راضی کرنا ہے اپنی زندگی کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق مصیفے الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت, انت رب اغفر وارحم انت خير الراحمين يا الله ہمارے اس سننے کو قبول فرما ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ قرآن پاک کی حقیقی محبت نصیف فرما یا اللہ اپنا اپنی محبت اور اپنا تعلق ہمیں عطا فرما یا اللہ اپنی محبت اور اپنا تعلق ہمیں عطا فرما یا اللہ ایمان والوں کو جو عجر و ثواب آپ عطا فرماتے ہیں اور 10 گنا سے اس کا آواز ہے یا اللہ و عجر و ثواب ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما یا اللہ نفس و شیطان کے سر سے بچا یا اللہ حقوق و لباد کی کوتاہی سے بچا صلی اللہ ہوتا اعلی خیر خلط ہی محمد و و اجماعین جزاکم اللہ خیر